کو یہ تلقین فرما رہے والم انما اختار کا لم یقل یوسی بکا یہ جان لو کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی وہ کبھی مل سکتی ہی نہیں تھی یہ وہی ان لو تختہ ہوا من یہ لو جو ہے کاش یہ ہو جاتا تو یوں ہو جاتا یوں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا یہ ذہن سے نکال دو بالکل والم انما اختا کا لم یقل یوسی بکا وہ ان ما اساب کا لب کا اور یہ بھی جان لو کہ جو کچھ کہ ہوا ہے وہ کبھی تمہارے ہاتھ سے کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ تم پر نہ آتی وہ مصیبت یا تکلیف ناممکن تھا کچھ بھی کر لیتی وہ تو اللہ کے اس علم کے اندر اس کی اس کتاب ازلی کے اندر پہلے سے طے شدہ ہے ماں اسابم ان مصیبت ان فی البن ولافی انفسکم اللہ کتاب قبل ان دب ان بک اللہ مختال فخور ہم میں چاہتا ہوں کہ یہ مضمون آج آئی گیا ہے تو اس کی تکمیل ہو جائے اگر ہمارا پروگرام جو ہے اس سے اس میں کوئی خلل پیدا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں دیکھیے یہ بات شاید اس کے بعد ہمارے اس منتخب نصاب میں کوئی اور موقع نہ آئے جس میں اس حقیقت کو ہم مزید تفصیل سے سمجھ سکیں یہ جو کیفیت ہے دنیا میں انسان پر سرد و گرم آتے رہتے حالات ناگوار بھی خوشگوار بھی خیر بھی شر بھی برے حالات بھی اچھے حالات بھی فقر بھی اور کشادگی بھی تنگی بھی کشادگی بھی فقر بھی غنا بھی صحت بھی بیماری بھی اچھا اس کا ایک طویل رد عمل تو بالکل سمجھیے کہ وہ انوالنٹری ہے وہ انسان کے ارادے سے باہر ہے وہ تو ایک طرح کا ریفلیکس ایکشن ہے جیسے یہ کہ اگر آپ کا ہاتھ رکھا ہوا تھا کسی چیوٹی نے کاٹا آپ کا ہاتھ فوراً جو ہے وہاں سے ہلے گا یہ آپ کا کوئی سوچا سمجھا عمل نہیں ہے ریفلیکس ایکشن ہے انوالنٹری ایکشن ہے اس حد تک تو انسان ایک تکلیف کے اندر اگر اس سے کچھ تاثر ہے منفی تاثر یا کہیں خوشی میں کوئی مثبت تاثر ہے اس حد تک کنڈون کیا جا سکتا ہے لیکن یہ جان لیجیے اب ایک ایک لفظ میرا غور سے سنیے یہ جو پینڈولم ہے اس پینڈولم کا سوئنگ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی انسان اللہ سے محجوب ہے ایمان سے محروم جتنا ایمان ہوگا اس پینڈولم کا سوئنگ کم ہوتا چاہتا ہے یہ قاعدہ اور قانون اٹل جو کچھ ہو رہا ہے میرے رب کی مرضی سے اس کے حکم سے اس کے اذن سے مجھے یہ ملا ہے تو اور یہ آیا ہے مجھ پر تو کہ ہر چیم التاف میرے پیالے میں میرے ساقی نے جو کچھ ڈال دیا ہے اس کا لطف و کرم راضی برض آئے تسلیم ہو اب دیکھیے اس کے برقس جو کیفیات ہے قرآن مجید میں یہ مضمون کس کس انداز میں آیا ہے اس کے برکس کیفیت سورہ بنی اسرائیل کے آئت نمبر تراسی میں فرمایا ویزا نام نہ عالل انسان آ رضا و نہ آگے جانے بے ویزا جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کرتے ہیں وہ رو گردانی کرتا ہے پہلو موڑ لیتا ہے اور اگر کہیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے ویزا مساؤ شرم کا نہ یوسا مایوس ہو کر رہ جاتا ہے کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جاتا یہ ہے, یہ ہے وہ سوئنگ آف پینڈولم ایک انتہا وہ ایک انتہا سور شورہ میں فرمایا مضامین کی اہمیت دیکھیے کس قدر تکرار کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے اصل میں یہ چیزیں ہمارے نگاہ میں یہ دین کا کوئی اہم مضمون ہے ہی نہیں یہ ایمان کے کچھ ثمرات میں ان کو شمار نہیں کیا جائے گا ایمان کے نتائج اور اثرات میں آپ تول جو ہے وہ نماز ہونے تک ہی ختم ہوئی یا کچھ جواہر اور مظاہر اتباع سنت کے اندر اور بہت آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں سنت عادت کے اندر بھی آگے بڑھ رہے ہیں. یہی پیمانہ بن گیا پیمانہ یہ ہے حقیقت میں ناپنا ہے اپنے آپ کو اور تولنا ہے اپنے آپ کو اور اپنی ایمان حقیقی کو تو یہاں تو لے سورہ شورا کی آیت نمبر اڑتالیس ونا اضا زطنل انسان امنا رحمتن فرحا بےحا انسان کا حال عجیب ہے جب ہم اسے مزہ چکھاتے ہیں اپنی طرف سے کسی نعمت کا تو بڑا اتراتا ہے تو صب ہم بِمَا قَدَّمَتْ تم بے ماںت فن اور اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے برائی آ جاتی ہے آتی بھی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تو بالکل نا ہو جاتا ہے ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے کبھی کوئی خیر ملا ہی نہیں ہمارے لیے تو یہ دروازہ بند ہی ہے ہمیشہ سے وہی پینڈولم اس کا سوئنگ دیکھیے کہاں سے کہاں جا رہا سور حامی مسجدہ کی آیت نمبر انچاس یہ دونوں صورتیں جو ہیں آپس میں جوڑے کے حیثیت سے ہیں اور سورج شورہ میں آیت اڑتالیس سورہ حامی مسا میں آیت انچاس ایک ہی مضمون ہے <تصفح> لا یس امول من میں دعائل خیر و ان مس شر ف <قلوت> انسان تھکتا ہی نہیں ہے خیر مانتا ہی رہتا مانگتا ہی رہتا مانتا ہی رہتا کبھی تھکتا ہی نہیں فرص کبھی پوری ہوتی نہیں لیکن اگر کہیں کوئی شر پہنچ گیا تو پھر یوس مایوس ہو کر قلوت نا امید ہو کر رہ جاتا سورہ بود میں یہ مضمون جو ہے ذرا مزید مزاحت کے ساتھ آئے دو آیتوں میں ولائی نظم انسان امنا رحمتن سما نظر نہا منہ ان نہ جب ہم کسی انسان کو کوئی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں پھر اس سے سلب کر لیتے ہیں تو وہ تو بھول گیا کہ ہم نے نعمت دیے رکھی اور اس کا اس نے استفادہ کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا سب کچھ وہ پتہ بھول جائے لیکن جب سلب کر لی تو وہ یوس القفور بن کر رہ جائے گا نہایت مایوس اور نہ ہم پر تو اللہ کا کبھی کوئی کرم ہوا ہی نہیں ہمارے یہ تو مصیبتیں ہی مصیبتے ہیں اور اس کے برعکس ولئن عزت نہ ہو نہ ست ہو نہ یقول بس سہ عنی آ تو ان فخور اور اگر تکلیف کے بعد ہم نعمت دیتے اب وہ پھولے سماتا نہیں آتے فرح اور فخور فخر اور فرح اترا رہا ہے اور فخر کر رہا ہے اور چھیخیاں مار رہا ہے میری ذہانت میری فتحت میری کوشش میری منصوبہ بندی میری پلاننگ اس سے یہ سب کچھ حاصل ہوا یہ ہے وہ سوئنگ آف پینڈولم یہ مضمون جو ہے اپنے نقطہ عروج پر ہے سورہ فجر میں یہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر جو ہے میں اس کا تذکرہ بھی کروں گا لیکن یہ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ اس کا نقطہ عروج سورت الفجر کی آیات پندرہ سولہ بہرحال اب ذرا سم اب کیجیے نہیں پڑھتی کوئی پڑھنے والی مگر اللہ کے اذن سے اور جو حقیقی ایمان رکھتا ہوگا اس کے دل کو ہم ہدایت دے دیں گے اللہ ہر شے عین رکھنے والا ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی اندھے بہرے مادنے کا کی کار فرمائی نہیں ہے ایک سمی اور بصیر اور علیم اور خبیر اور ودود اور رحیم اور شفیق ہستی کا ہے فیصلہ کے جو نافذ ہو رہا ہے. تمہارا کام یہ ہے اگر ایمان ہے تمہارا اس پر اور واقعہ یہ ہے کہ اصل شرط ہوتی ہے اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص کا رشتہ اگر ہے آپ اللہ سے مخلص ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آپ کو یقین ہوگا کہ وہ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا آپ نے اللہ کا ساتھ چھوڑا ہوا ہے تو کیسے امید ہوگی آپ کو کہ اللہ آپ کا ساتھ دے گا یہ دو طرفہ معاملہ ہے آپ چپک جائیں اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اس کے دامن کے ساتھ اسی کو کہا گیا چبٹ جاؤ باتسمو باللہ چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ تو کوئی شخص ایک شریف انسان بھی اگر کسی انسان نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کر لیا ہو تو اپنے شریف انسان ہو بامرمت انسان ہو تو کیا کبھی اس کا ساتھ چھوڑ دے گا تو کیا اللہ ساتھ چھوڑ دے گا معاض اللہ سم ماض اللہ لا تحظ ان اللہ مانا بالکل نہ فکر کرو اللہ ہمارے ساتھ ہم اس کے ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. ہم اس کے دوست ہیں وہ ہمارا دوست ہے اللہ ولی الزین جو نظول مات اب اس آیت کا جو نتیجہ ہے اسے میں نے صوفیہ کی اصطلاح میں مقام تسلیم و رضا لیکن اس کو اگر آپ قرآن کی اصطلاح میں لائیں گے تو زوال خوف و حسم ایمان کا حاصل یہی ہے اللہ اللہ خوف جو کچھ ہوگا اس نے رب سے ہوگا کسی کے کیا کچھ نہیں ہو سکتا لاکھ میرا برا چاہے لاکھ میرے خلاف منصوبے بنا لے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نے چاہے گا اور اللہ چاہے گا تو ہر چیزاتی مارے قید الاف اس میں خیر ہی خیر ہوگا جو کچھ ہوا ہے چاہے کسی نے بھی کیا ہو کسی نے اس میں اپنا منہ کالا کر لیا ہو لیکن اللہ کے عزم کے بغیر نہیں ہوا اور اللہ کے عزم سے ہوا ہے میرے لیے اس کا فیصلہ یہی ہے تو اس پہ افسوس کیا کھل یو سی اللہ ما کٹب اللہ علانا ہوا مولانا اے نبین سے کہہ دے ان منافقین سے کیا ڈرا رہے ہو ہمیں تم گرمی سے اور کیا ڈرا رہے ہو تم سلطنت روما کی قوت سے اور دبدبے سے ہم پر کوئی شے واقع نہیں ہو سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے ہوا مولانا وہ تو ہمارا مولا ہے پشت پنا ہے دوست ہے ساتھی ہے اس کی طرف سے جو شے آئے اس پر ہمارے ہمارے لیے تو تسلیم و رضا ہے جو چاہے شمد نصیب دشمن کے شمد ہلا کے تیر سر دوستان سلامت کے تو خنجر آئی اور اسی کا نتیجہ ایک تو ہے زوال خوف و خسو اور ایک ہے اضال حسرت و یاس ہاں یہ کیوں ہو گیا یہ نہ ہوتا میں یوں نہ کرتا وہ یہ نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا یہ یاس اور یہ سب جانتے ہیں ساری ڈرینجمنٹ جو ہوتی ہے انسان کے دماغ کی وہ یہی سے یہی ہیں یہی فرسٹریشن ہیں یہی, یہی پیچ و تاب ہے اس لیے میں کہتا ہوں اس موضوع پر میرے ندی حرف آخر اقبال کا بشیر کہ برو کشیر ز پیچا کے ہست بود مرا کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا اب ذرا آگے چلیے نوٹ آف کوشن بھی ہے یہاں ایک, ایک انتباہ ہے راضی میں رب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کیا مطلب نہیں ہے گن لیجئے نمبر ایک کہ مجرموں کو سزا نہ دی جائے جس نے جو کچھ کیا ہے اگرچہ ہوا ہے وہ اس طرف سے لیکن وہ ذمہ دار ہے وہ کہ کردار کو پہنچائے جائیں گے وہ لکم سے الصاف سے خیال ہو اس کا یہ مطلب ہر نہیں نکلنا چاہیے یہ وہ نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہو جائے گا جس کی وجہ سے کہ کہا گیا ہے کہ مذہب جو ہے وہ عوام کے لیے افیون کا کام دیتی ہے یہ اسلام کا اسلام کی تعلیم نہیں ہے یہ تو میری انفرادی سطح پر میری نفسیاتی کیفیت میں یہ ہونا چاہیے میری رب کی طرف سے آیا میں راضی ہوں لیکن جس نے کیا ہے جس نے اس میں اپنا منہ کاڈا کیا ہے اس نے جرم کیا ہے تو جرم کی سزا دی جائے گی اس سے انتقام لیا جا سکتا ہے انتقام لیا جائے گا ظالموں سے انتقام نہ لیا جائے یہ مطلب نہیں جو سور شورا میں مضمون آیا ہے مدح کے مقام میں آیا ہے بل نظین اعزا سا بہم الب ایمان تو وہ ہے کہ جب ان پر زیادتی کی جائے وہ بدلہ دیتے ہیں انتقام لیتے ہیں اس لیے کہ اگر یہ نہ کیا جائے تو ظالموں کی حوصلہ افزائی ہوگی مظلوم بن جائیں گے لوگ اور مظلوم خاموش ہو جائیں گے پھر یہ اوپیم ہو جائے گی آف دی ماسز وہ بات غلط نہیں ہے اگر مذہب کا اگر تسلیم اور رضا کا یہ نتیجہ نکلے تو یہ تو پھر افیم ہے عوام کو افیم کھلا کر سنا دو اسی طریقے سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظلم و استحصال کے خاتمے کے لیے جد و جہد نہ کی جائے وہ تو سورہ حدید کی وائر فین میں رکھیے نہ یقوم الناف بلقس بند حدید یا ہم نے کتاب اتاری اس لیے شریعت اتاری اس لیے دین اتارا اس لیے کہ لوگ عدل پر قائم ہو اور ہم نے لوہا اتارا ہے جس میں جنگ کی صلاحیت ہے جو ظالم ہے جو مستبد ہیں استحصال کر رہے ہیں جو جبر کر رہے ہیں استقاد کر رہے ہیں اگر وہ تعلیم سے تلقین سے نصیحت سے واس سے افہام سے تفہیم سے بات نہیں آتے تو تلوار کی تا تثروں کا ان, ان کی سرکو بھی کی جائے یہ تینوں چیزیں دن میں ہیں یہ بات اگر سامنے نہیں رہے گی تو وہ نتیجہ نکل آئے گا اصل میں معاملہ یہی ہے کہ توازن بہت مشکل ہے یا صبر و رضا کا وہ مطلب سمجھا گیا اسی طریقے سے توقل کا معاملہ البتہ ایک بات نوٹ کر لیجئے قرآن ہر جگہ جہاں انتقام کی اجازت دیتا ہے یا ترغیب دلاتا ہے وہاں ایک آپشن اوپن رکھتا ہے کہ اگر تو معاف کر دو فمن آفا واسل فاضرح اللہ لیکن یہ کہاں جہاں امید یہ ہو کہ معاف کرنے سے بہتری کی توقع ہے اصلاح کی امید ہے وہاں یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر اپنا اشار کرے اور معاف کرے مجرموں کی حوصلہ افزائی نہ ہو اس سے اگر توقع یہ ہو یا انڈیویجل کیس ہوگا کہ اگر توقع ہو کہ اس سے معاملہ بہتر ہو جائے گا تو قتل جیسے جرم میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ معاف کر سکتے ہیں قاتل کو تو واقعہ یہ ہے کہ اگر قاتل کو معاف کر دیا جائے تو نمعلوم کتنا جو ہے قتل در قتل اور انتقامی قتلوں کے سلسلے رک جائیں لیکن یہ کہ یہ اختیار میں ہے مقتول کے ورثہ کے اٹس دیر چوائس کسی اور صدر مملکت کو کسی کو کوئی اختیار نہیں اختیار ان کا ہے فجاللہ نے ولی یہی سلطان ہم نے ولی جو ہے مقتول کے ولی کو سلطان اور اختیار اور سند عطا کی تو جہاں اصلاح کا امکان ہو وہاں افسوں درگر در سے کام لیا جائے اس میں یقیناً اف کرنے والے معاف کرنے والے کی روحانی طرفوں کی صورت ہوگی بلندی ہوگی اس کی روحانی ترقی ہوگی لیکن یہ رول نہیں ہے رول یہی ہے مجرموں کو سزا دو ظالموں سے انتقام لو ظلم اور استقدار اور لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف جدوجہد کرو اس میں طاقت استعمال کرنی پڑے تو طاقت فراہم کرو اعدو الحم استطاطم من قوت و من رباط الخیل ہر طرح کی طاقت فراہم کرو یہ جو ایکٹیوسٹ ایسپیکٹ ہے دین کا یہ کہیں اس میں یہ جو پیسوسٹک ہے کہیں اس کے اندر بم نہ ہو جائے اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا اب تبکل پر گفتگو کیجئے تبکل بھی یہ نہیں ہے یعنی تبکل کیا ہے پوری کوشش کرو پوری محنت کرو پوری جد و جہد کرو ابھی میں وہ حدیث سنا چکا ہوں ہر چیز کے لیے ہرس کا لفظ استعمال وہ ہوا ہے وہاں پر حدیث کے اندر اندرس علامہ علامہ یلفاڑوں کا پوری ہرس کے ساتھ پوری جد و جہد کے ساتھ محنت کرو لیکن یہ جان لو کہ تمہارے کیے مجھے رض کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا بھروسہ نہ کرنا کبھی جس کا وہ واقعہ ہے کہ ایک صحابی آئے کہیں بدو تھے باہر سے آئے انہوں نے اونٹ کا گھٹنا باندھا نہیں اپنی ناتا کا ایسے کھلا چھوڑ کے مسجد میں آ حضور کی خدمت میں سلام عرض کیا حضور نے فرمایا تم نے اس کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا کیا، توقل تو اللہ میں نے اللہ پر توقل کیا فرمایا نہیں واپس جاؤ اے طلحہ سما تو اس کا گھٹنا باندھو پھر توقل کرو مال و اسباب اور مسائل دنیا اس سے مستغلی ہونا یہ جائز نہیں بلکہ اس کی خوبصورت ترین مثال جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا قول ہے جو انجیل میں ہے قرآن مجید میں نہیں ہے قرآن مجید میں حضرت موسا کا چالیس دن کا وہ چلہ جو ہے کوہ کوہتور کا اس کا ذکر موجود ہے سراہد کے ساتھ انجیل میں حضرت عیسیٰ کا بھی چلنے کا ذکر ہے چالیس دن رات کا روزہ رکھا مسلسل جب مکمل ہونے کا وقت آیا تو شیطان ورغلانے کے لیے آیا شیطان نے کہا تمہیں اللہ پر یقین ہے ہاں ہے یقین پہاڑ کے اوپر تھے تم اپنے پہاڑ پر سے گھر پہ آپ کو گرا دو تو اللہ بچا سکتا ہے کہ ہاں بچا سکتا تو گرا دو کہ دور ہو شیتان میرے رب نے مجھے پیدا کیا کہ مجھے آزمائے نہ یہ کہ میں اسے آزماؤں بڑا پیارا جملہ ہے دور ہو مردود میرے رب نے مجھے پیدا کیا کہ مجھے آزمائے خلق الحیات خلق الموت والحیات اللہ یب لو اکماسل عملا میں اسے آزمانے لگوں کہ وہ مجھے بچا سکتا یا نہیں بچا سکتا تو اللہ کو اس طور سے آزمانا درست نہیں جو اپنے امکان میں ہے کر گزرو بھرپور صحیح جو پورا ایکٹیوزم پوری جد و لیکن کبھی یہ گمان نہ ہو کہ اسباب و وسائل اور ہمارے اسباب و ذرائع سے کوئی نتیجہ برامد ہو جائے گا اگر یہ جو میں آ گیا تو محجوب ہو گئے اللہ سے پھر اللہ کا رہا پھر تو اصل اختیار اصل قوت اصل طاقت اسباب و وسائل کی یہ ہے تبکن سی اور جوہد سے کنارہ کشی نہ ہو اسباب و وسائل سے استگنا نہ ہو حضرت مسیح کے الفاظ میں اللہ کو آزمانے نہ لگ جاؤ کہیں بے جا تحبر نہ ہو اب حضور کو دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کیا کہ مکے کے اندر پہلے ہی دن جو ہے وہ تلوار اٹھا لی جی ہو اللہ تعالیٰ تو مدد کر سکتا تھا اس وقت بھی کر سکتا تھا ساری جد و جہد کی ہے محنت کی ہے قوت فراہم کی ہے جماعت حزب اللہ تیار کی ہے اس وقت تک نہیں اب کر باللسان ہو رہا ہے ان بتوں میں کچھ نہیں ہے یہ سب معبود تمہارے باطل ہیں یہ سب تمہارے خیالات ہیں ان میں کچھ نہیں ہے زبان سے ہو رہا کسی بت کو توڑا نہیں یہ دوہد ہے اس کے لیے صحیح ہے اس کے لیے پہم کوشش ہو رہی ہے دعوت ہے تبلیغ ہے تربیت ہے تزکیہ ہے تنظیم ہے پھر ہجرت ہے جہاد ہے قتال ہے پھر جب مکے میں آئے ہیں تو پہلا کام کیا گئے بتوں کو توڑ دیا جا الحق وضاحق البات البات اللہ کا کیوں نہیں اسی وقت جبکہ چالیس مسلمان ہو گئے تھے اسی وقت بھی آپ اقدام کر سکتے تھے نہیں اسباب و وسائل کا لیکن دوسری طرف یہ بھی نہ ہو کہ غزم حنین میں چونکہ بارہ ہزار تھے ساتھ لہذا کچھ مسلمانوں کو خیال ہوا معاذ اللہ حضور کا نئی معاملہ آپ کے قریب کے ساتھیوں کا نہیں بعد لوگوں کے ذہن میں آئے میں یوم ہنین اس آجبت کم کسرتوں کم جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا کسی کو خیال آیا ہوگا کبھی تین سو تیرہ ہوتے تھے شکست نہیں کھاتے تھے آج بارہ ہزار ہے کیا سوال ہے شکست کا وہ شکست ہوئی ہے داقت میں کو وہ رحمت داقت آنے کو وہ رحمت زمین اپنی پوری مست اور کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی بھگدر بچی ہے کہ حضور پھر خود اترے ہیں سواری سے علم ہاتھ میں لیا ہے رجز پڑھا ہے زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ انن نبیولازیم انا نو عبد المطلب میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں بارہ ہزار میرے ساتھ ہوں تب بھی نبی ہوں ایک بھی میرے ساتھ نہ دے تب بھی نبی ہوں اور پھر پکارا آپ عباد اللہ ایلی یا الحا صابل بادل یا اصحاب شجر کہا جا رہے ہوئے وہ لوگوں جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی اس درخت کے سائے تلے اے وہ لوگوں جو بدر میں میرے دست و بازو تھے آؤ میری طرف پر آئے لیکن اللہ نے سبق دینا تھا کس آجبت کو وہ کثرت یقین ہونا چاہیے کہ سوکھا کاغذ ہے میرے پاس اور دیا سلائی ہے لیکن میں آگ نہیں جلا سکتا جب تک اللہ کی مرضی نہ یہاں تک اننی نے شہین کا اللہ ان شاء کبھی مت کہنا چاہے کتنی اسباب وسائل ہو کار کی ٹھیک ہے سروس بھی کرا لی ہے پیٹرول جو ہے ٹینک فل کرا لیا ہے ہر چیز صحیح ہے بالکل درست ہے کہیں کوئی رکاوٹ نہیں بس صبح فلاں وقت میں چل دوں گا بس یہی محجوب ہو گئے مارے گئے عام آدمی ہو مجھ جیسا اللہ پکڑتا نہیں ہے کوئی عارف بلّا یہ حرکت کر بیٹھے گا فورن پکڑ لیا جائے گا حضور کی طریف ہو گئی سوالات کا جواب فرما دیا کل دے دوں گا اب جبرائیل نہیں آ رہے تالیاں پٹ رہی ہیں بس بس سٹھی گم ہو گئی دعوے سب ختم لائیے نہ جواب آپ نے کہا تھا کل جواب دے دوں گا کیا کیسیت ہوگی آپ کا تصور کیجیے اللہ کے رسول پر وہ دن جو ہے کتنے شاخ گزرے ہوں پھر جب وہی آئی ہے تو ساتھ ہی ہدایت میں بلا تھا کوال کا غدن اللہ یشا اللہ ہرگز کبھی نہ یہ کہیے گا آئندہ کہ یہ کام میں کل لازمن کر دوں گا آپ کا مقام بہت بلند ہے عام آدمی کہے کوئی نہیں ہم تو محجوب ہے ہی ہے ہم تو اسباب و وسائل ہی کے اوپر سارا کتیا کیے ہوئے ہیں ہمارا سارا یقین اور توقل تو اسباب و وسائل ہی پر ہے ہم یہ کہیں تو کوئی بات نہیں کنڈول ہو سکتا ہے ہر معاملہ کو عارف بلّہ کہے اللہ کے رسول کے زبان سے الفاظ نکل گئے وہاں کرشت ہو گئے یہ ہے تو کا معاملہ ابھی میں تو کچھ کسی اور خیال میں تھا لیکن آج تو وقت ختم ہو گیا ہے بہرحال میرا تو یہ خیال ہے کہ ابھی دو نشست شاید ہمیں صرف یہی سمرات ایمان یہ اصل ہے دین اصل یہ ہے ایمان اصل یہ ہے کاش کے ہم سمجھ سکیں بارک اللہ لی ولا کم فر قرآن العدیم و نفانی ویا کم بل آیات مسجد